تفتی <laughs> <laughs> بقا میں پاتے کیجیے او قشری ذاتول <سؤال> دوج یذگنو صرف یہ دی وجہ انھو مصلین انھو مومن یعدو مومن دی طلب دی دراغ و صراحت کی یذلو یذگنو ذات علا سے آرے بلکہ یذلو بیت نے ذل <سؤال> ادر کو دے ہوا بدا